ولاقولو اور مت کہو لیکن یقتلو جو, جو شہید ہو جائے فیصدی اللہ اللہ قرآ میں جو مارا جائے اموات انہیں مردہ مت کہو بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں بلا قلعہ تو اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا یہ آئے تکریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ شہید ہیں اللہ نے انہیں کہا کہ تم مردہ نہیں کہہ سکتے مردہ کہنا انہیں غلط ہے کیونکہ وہ شہید ہیں اور اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے یہ مسلمانوں ہی کا عقیدہ نہیں یہ یہودیوں کا بھی جوش انسائکلوپیڈیا میں یہودیوں نے اپنے شہدہ کے متعلق بھی یہی کہا ہے کہ وہ زندہ ہے تو غالباً ان کے ہاں بھی اس بات پر وہی کوئی ہوئی ہوگی اس لیے انہوں نے وہاں سے خز کیا ہوگا بہرحال قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے اسے مردہ نہیں کہنا شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ تو وہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا مارا گیا یہ تو شہادت کا ہے اعلی درجہ اور اس کے بعد شہادت کی قسمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی امت کے اکثر افراد کو شہادت کا ثواب ملے ایک ہے شہید ہونا اور ایک ہے شہادت کا ثواب ملنا ایک ہے قرآن پاک کا پڑھنا ایک ہے کہ سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھا جائے تو دس دس پاروں کے برابر اسے ثواب ملے فرق ہو گیا نا بالکل اسی طرح شہید کا ہونا اور مانے رکھتا ہے اور وہ لاکر میں اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی شہید نہیں ہوتا بظاہر کافروں سے کسی سے بھی جنگ نہیں ہے لیکن اس انسان کو ثواب ایسے ہی ملے جیسے شہادت کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتیس سے زیادہ آدمیوں کے لئے بتایا ہے کہ وہ بھی شہید ہیں یعنی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے اگرچہ ان پہ شہادت کے احکامات جاری نہیں ہوں گے یہاں تک کہ انہیں مردہ بھی کہا جائے گا لیکن یہ کہ وہ اصل میں اسے ثواب شہادت کا ملے گا مثلا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ نے فرمایا وہ عورت جو بچے کی پیدائش میں تکلیف سے مر جائے وہ شہیدہ یعنی اسے شہیدوں کا ثواب ملے گا حدیث میں آتا ہے مماتم ابتون فہوا شہید جو انسان پیٹ کی بیماری سے تکلیف سے مر گیا وہ بھی شہید ہے جو انسان دل کی بیماری سے مر گیا ارشاد فرمایا وہ بھی شہید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کسی چوٹ لگنے سے مر گیا وہ بھی شہید ہے ارشاد فرمایا جو دیوار سے گر کے مر گیا وہ بھی شہید ہے اسی طرح اسی طرح فرمایا جو انسان دک سل ہوتی ہے نا بیماری سل سمجھتے ہیں دک ٹی بی ٹیوبر کلاسز تقریباً وہی چیز بنتی ہے ارشاد فرمایا وہ بھی شہید اسی طرح کسی انسان کو کوئی ایسا حدیث میں آتا ہے دانہ پھوڑا جس میں نکلا جس کی شاخیں پھیل گئیں اور مر گیا وہ بھی شہید ہے کینسر کی ایک قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ مطلع وہ بھی شہید ہے اسی طرح آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا پھر وہ مر گیا وہ بھی شہید ہے ارشاد فرمایا جو اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے نکلا تھا اسراہ میں اسے موت آ گئی وہ بھی شہید ہے جو تاجر صحیح تجارت کے لیے گھر سے نکلا تھا اس کی موت آ گئی وہ بھی شہید ہے 36 سے زیادہ قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں اور ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اسمت میں اکثر و بیشتر افراد کسی نہ کسی کیٹیگری میں اس ثواب کو پا لیتے ہیں شامی نے جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے اس کی پہلی جلد کے بالکل آخر پہ یا کتاب الجنائز میں جہاں جنازے کے اواب آتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس پہ بحث کی ہے اور کئی لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو شہید کے متعلق کہا ہے کہ یہ یہ لوگ شہید ہیں اسی طرح اللہ کی راہ میں عبادت کی کثرت کی وجہ سے اگر کسی کا انتقال ہوا تو ارشاد فرمایا وہ بھی شہید ہے بہت سی قسمیں لیکن حقیقی شہید جس کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے اسی طرح کسی کو کسی نے قتل کر دیا وہ بھی شہید ہے اور خاص طور پہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں ان کے متعلق تو آتا ہے کہ قبر میں ان سے سوال جواب نہیں ہوتا کیونکہ جو چیز اس پہ پڑتی ہے نا قتل کے لیے جو گولی اسے لگتی ہے شہادت کے لیے یا جو اس پہ تلوار پڑتی ہے وہی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ اسی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے قبر کا عذاب سے نہیں دیا جاتا کئی ایک لوگ ہیں جن کے متعلق آیا قبر کا عذاب نہیں ہوتا اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مرتا نہ کہو یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں اس میں عورتیں اور بچے حدیث میں آیا وہ بھی شہید ہیں اسی طرح جو اپنی عزت بچانے کی وجہ سے اس کی خاطر وہ عورت اس پہ موت آ جائے وہ بھی شہید ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سینتالیس میں جب تقسیم ہوا ہے ہندوستان کہ کئی ایک مسلمان عورتوں نے اپنی عزت کی وجہ سے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور مر گئی تو کیا وہ خودکشی تھی مفتی صاحب نے لکھا ہے وہ خودکشی نہیں تھی اور وہ, وہ جو اس طرح کی موت ہے اس کے متعلق بشارت بھی آئی ہے یعنی اسے شہادت کے درجے میں شمار کیا گیا ہے اسے ہم خودکشی نہیں کہہ سکتے اس طرح کی بہت سی چیزیں جن کے متعلق آیا ہے کہ وہ شہادت کے درجے میں پہنچتے ہیں یعنی انہیں ثواب اللہ کے ہاں سے شہادت کا ملتا ہے اللہ نے فرمایا کہ بلّہ یاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں ولاک لا تو لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا یعنی تمہارے شعور سے بالا ہے وہ چیز تمہاری عقل سے سمجھ سے آگے کی وہ کیفیت ہے مگر ہیں وہ زندہ اور اسی کی تشریح مزید جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سریال عمران میں آتی ہے وہاں ایک خیال رہا تو انشاءاللہ وہاں اس سے زیادہ بات کر لیں گے